بل بیسا ایک سو سون ساٹو کوئی سوریا نام ایرال بانہ گیر اللہ گمراہ اب اغیر اللہ اب دیا اللہ ابھی ربان اللہ ابھی ربان کھلا گر ابھی گان کا دارا کا آیا بےدال لانا اٹونی بل میا بےدال لانا اٹو میں بل بے لاکھ آیا بےدال لانا میں بل رب آیا بیدال لانا اٹھو میں بل الہ لاہ سک روان کرے رہے تڑی رہے بل سارا جاسام آجائے لبا سوئی مدار کے دو ساتے دا دادا اللہ امتحانوں سے بتا سبان دیکھو تفریح کی تیار آرف کے درمس بیانوں لے تسلیم اتباد معنزلہ او دریم بیان دو توحید اور رد شرک کو وہ دی واقعات ذکر کو پتری کے دلوں نقشے غیر مراتب اخری مصلا چه بیان توحید اور رد شرک نو با دی نو علی السلام محمد علی السلام صالح علی السلام او شعیب علی السلام ذکر شیتان شوگر اللہ چلیوا مسال اسلام کدم کدم ذکر کو خبرے سائرین سر مقابلہ او گراچے کلام موسی علیہ السلام تے نہ جدا شر نو سامری شر لا جدا پاتیو چہ سامری سے جوڑ او بیاہ تے نہ مرغری واڑو لوسی تے او زدی زائن بلا مرا امتحان ذکر کئی و وعدہ موسی 30 دگا مو سال سلام سال دیر سوسپو نا رو پورا کڑھے منگا دے لا کڑے نو پورا کڑ پلاسوشارہ دے تھی مال سلام د پل تن ماں وارتا سو نو آ گئے کول دیر شو لم را اے لاسوم پہ نو تیرے کڑے سال وی ہومکڑے ملاقات پاک کے درشی شامت اربائی میں کام موسم پلر ہارون اسلام تا کام ازمان فی قومی زما قوم اللہ سے حضرات نبی عل اسلام یا مزا من موس سنگا جدہ زمانہ کے خال کو اختلاف واسطہ زمانہ کے خلق کے اختلاف کہیں سنگ دار اسلام زمانہ کے خل کو اختلاف ہوا دور کے دیا علیہ السلام سال مسلام پلور ارون اسلام تا کا مقام زما پکوم کے لا کا واضح او مضا پلا رے مصطفی نو کلاچ علیہ السلام لا وہ زملا او خبرے او گڑے دسالار در زنو وید وارواز ما ما تزانو تو زانو کھچ زتا تا او گورما دڈیر اول پھتا زڈیر میلے واجنا وی اللہ ما تزانو خयाम قال ان اللہ لن تمانشلی تے دی دیا کی لے درداشتوں دارا جی لے کے کال چیچڑی کا جل چنوار پڑا کھچڑی کی سلکا چھڑکاؤکڑا راد را ویگ دا زرا ذرا اپری وت موسال اسلامی موسال اسلام پاشی تال راج را تاؤ ول مونا اول یقین کن کے پدیم چت دنیا کے نسلے علیہ السلام نو اللہ لاہلی کل اور دے دن کارونا وہ لٹو لکھ لو موت پندا نسیات وہ تفصیل پالا داری پخودا بکو دنوا دلا بزبوتیا وہ وامر قوم کا حکم کا فل کوم تھا یا حدودیا سنیا جنو کی پخوا میر باندھی افزان دا نوایون اساتی سوردار الفاظ چھ عوامر چھپاہے معلوم کی نوایون زان اساتی سوردار الفاظ آسان جان دفاع سے کانو ساسر زر چڑو مزہ زمانہ ہاں کسان جگہ جان لگ گڑی نام دا اللہ پہ مبتین نہ پوئے گی مشرقی نہ پوئے گی اللہ وہ انایا جینا سردو ماں تمانا دا قرآن فہم دا نے چپکیگی وجہ و مصری قول نکل کرے مستری آ سڑ رحمت اللہ علیہ دعا وقت اب اللہ کلو بلبت والین بے مکھنون حکمت القرآن اب اللہ ائی اکرما قلوب بلبت والین حکمت القرآن اللہ انکار کہ خبر ہے جنا لال بر باد من درکول مگر داچ نہیں پولیسا کو لال بنی سر پادیش سام والا کے جوڑ کر آو پائی کے اسپرنگ لاگو لے زرگر جرگر نا سامر دکلی نوموا کے لی دام رے وا ترے سن کے ساڑھے دکم کلی اچھی گی نو تے نسبت کی گی سامر کے لیے نومو نام وا تہ جوڑ کر پی کی اسپرنگ لاگو لو کو اور لاگو لے آواز براتا براتا اے باز با با کو لگنندی با نی آواز کہی دار د کوم موسا کن کو موسم پس تو جسا دار جیسا دار چھلارا آواز سپرنگ پکی لگو لو تو چاہ نوبا آواز کو ایجلان جسل چلا رو آواز آواز بتی نہ ہو تو ایجلان جسلو گارجار چلا رو آوازی سر تو سر تو آئے میں آ تو گورئی سور تو آٹھ نمبر اٹھسی پاکرا جال پتا لوہا دا گم وا موسا فن سیا وی فنسیا سو لا دے موسال موسال سلام پل نوار پسی وہی افلا یاراونا اللہ عزیوی لہم قولاً والا یام لکولاً دوراً والا نبا ترانگی دلتے ہوئے اللہ میا راو اے آدائین قتل آدائین بوری انہو لا یکلموهم آیا وخالاوئے آیا آدائین بوری انہو لا یکلموهم شداد خیخہ پر انشکو لدائی سرہ والا یارا دیم سبیلہ انہو خودشو ایتالار لارے مک زم پلاسون مکام ددائی السلام راگے اور توم کے لئے دریافت گمرا شیو نو لہ میار ہمارا رب نا کرا منگا منگا رب شبھا منگا دتا و لما رجا می او ہر گلا جا پسلام فل کومتا پھر میں چزما خبر آ شاطا لگ ڈار نہ جدا نسخیتا پسندا چاس نہ آ سا سالو ایکسوسی پر ہیمارا ای؟ جاموسا کو میزبانہ صفا کلا چی واپس جموسا رضبانا صفا و غم جنم تو نا الکا لا کے خود اے تا کا پمانا دکھے دا خود دانا چند رابق سورہ یوسف دے نوی تو گورئی سورہ یوسف آج نمبر تریان میں درے نوی یوسف علیہ السلام ہوئی ادا دو کبھی آزاد کمی تو فالار مکھل راؤ بگوئی نہ وجہ بھی دہ دے لا پمک زپلار زما باندھی کے خدل نا چوڑی راوی بگولی تفتا ہے دور الی ویزا چیزے پی کے فالگو الا وجے دارنگ پماند کے خود باندھے سورے تو میات گوری انتاس توہا ہارڈ نمبر انتالیس لے کا محبت اچول میند منگ ترفنا دانچرا بگول میں لے کا محبت امی خود منگا پتابانی محبت ترفنا لا دے پلور یا چراخ دے لا جان تھا مدی چرورے انکڑ دا پسارے والا لات کے دیکھ سلا سارا کو چرورے میں سرا لے لینا بھائی انکڑے کاما نوح علیہ السلام <سؤالك> واسما دمر ضیا دانے چه مور یولت لارن نو مور ډیر اخو گے اولاد تدی ویو دې مور بچیا کالا بنا امانه دواد مور بچیا انال قومه ظا پوری مو کوم مانا نہ مانے لا آؤ کنور میں سوی نو جنگ یا نو نا با جگ کو آؤ چنگ باغے امیر نہ لکھے گی تو ماس کا انتظار کڑے ہو امیر ضرورتی او تا مشرح دیکھے. تو مشرقی ماستا انتظار کو کام آدھا مالا ماں باندھی دشمنان او مگر تو مالا سرد کوال دشمن را باندھ مغوشالو روڑ سے پرور گزار کئی دشمن خوشالی زی مگر دو مالمان چکنیا گنا کرنا نو پا مسالا کہ رات کو بخنا دیا سزا مت کر مداری لکھی زلول برا جی نیتا سوری واری او بیلی لئی اگو را وار ت چرتا پڑھ کے لس را کی ٹو لمرس بدام کلا پسنا یاکینا نام سلاح پاس دینا دے بخون کے محروبان نا. او کلا چلاڑا دے موسیٰ علیہ السلام نا غصا اگا دلالواہن را وایغ سے تحت آئے او پلک دائی که ادایتو رحمتو دا کسانو چگید دقبل رب نا ریدون کی وقتا را موسیٰ قومو سبین نا جلان نا اگورا کل موسیٰ علیہ السلام نا فلقوم نا می دمو او تڑ کاتے بارے دولس کا بارے دہری دا اوٹا بار نا دولسا بار دہری اوٹا بار نا اسپش بگ کا سانو سلو سلور کا سانواز کا سان بار میں بہتر پاتی دولسا بارے ویکا دہار بار نے اسپرش وکا سانوا بارہ چک بہتر دعا ویا دو لے پشپاگو کے ہوئے دعا ویا تین جی زر مضروب مزرو قدر دا جاؤد مزرو ان کی زر بات دارے دار دعا شو نوسا وار پاتی شو زارا موسا بھی نا جلا ن لگ پا چونی چگی ڈا بل امتحان کالا سالے سلام اللہ چڑھ سلام سوڑا کلاک سڑ بہادر مجبوت مکڑا اللہ <سؤال> شاہ لاک ڈاؤن میں قابل <سؤال> وہی آیا شیل <سؤال> قرآن اللہ گی درحمت میں خوب لیج آؤ دا قیامت رازا میدان دا قیا مت دے حساب کتاب شورو دے زن سلام سر اجارم آؤ صحابی پدی کیا بورے رضی اللہ تعالیٰ روم دے پری کے اوتن راہ لوڑ مضبوط بدانی دی او سر سر بھی اور دا نبی اسلامی ہوئے ہوئے اللہ تعالی عنہ تا دے خوب کسی دا سوک دے پہ بات ہوئی جانے دادی مسالے سے رابطے کرو روشن ہوا بال شکرا خلاس کی مجھے نا رارس کو شو لے کو منگلا چھکڑی منا انہی آئی اللہ فتنا توک نیدہ مگر سا امتحان تزلو بیہام انتا شاہ خطاکیت پدی امتحان آسو چستا خواہ وی اتو فیگوار کے چالا چستا خواہ وی انتا والیون آتا زمانگا ماہوینے فاکر اللہ آنو بخنا اوکی مانتا رہا ہم اوکی پمانگا وانتا وہ تم لنا بھی آدھی دنیا سنا اُنہی کے مغلا پی دنیا کی منگر اجرتا تھا اللہ ادا بھی سارا دماغ اراح بزمارا زیدل یاری اوشیتا زر ایجم قرار با گما دیلا اوبلی کم قرار با کم دبارا کاسانو چای دی زار ساتیر من ایدا لانا و یودونا زکات ورگای پاکی جڑلا اوا کاسان من پایا تو ایمان راडून چی الزیرا تبیون الرسولا ها کاسان تاب داری لے گلی نبی یاد خبر ان کی رسول اور نبی کے فرق سے دے نبی نبو پیغمبر ذاتی صفات دے اور رسول اور کانوئی چکن پڑ ڈیوٹائے باندھے ہو لگی آج وہ کی تاب متجد میں آگاہ تاریخ کا ملے اصل کے نبو پیغمبر ذاتی صفات دے پیغمبر نو پیداس نہ پیغمبر ذاتی صفات دے. اور تالا ہوئی چٹائے باندھے پختون دختن دیا پیداسی نو پختون مو نہیں سے کال پڑی اٹھائے ملائے ہو لگی. نبوت پیغمبر ذاتی سفت کے اب شکر سالمی شیڑ کا پرسو سوئی ام ل مورنا سے پیداش پاکی جھیل کے یا مرم برما روزے حکما کہ تا تا اللہ دے لڑا دے گی پلی پہ آرام کی نو نبی سلام داوی بلا زمانہ اوپین کے چورنی نو اب غینا رسلن حدیث کے راجی اب گنسل منلس کے پکار دے پائے اب گنسل نبی علیہ السلام اور طبی حدیث کے زیارہ الحق زیا روخان اللہ فشر اب آلیہ والا داغ دا بولو داغے دا بول پلی دا, دا, دا دار دا بخاری گن دے کرکڑے اصل روایت آپ بخاری کے سالور سا دے دروشت میں راضی چدئی لال فشہ ربو میرا بوالیا وال فشہ بو ابوالیا والے بولے امر نے امر جوڑی بومی نے جوڑ ابوالیا بو والی نے اسلامی وار شیو خان داگے پائے اس دئی لال چوردر ڈیر شوج ن لاند بولا پائے جمیری بو نہ بخاری کے ذکر کھڑے دئی اسکلو او چاہاں آپ میتیازی اس کے لئے نو آلیس شو نا فرمان شو نا شکر شو نا میتیازی اس کے لئے نا شکر شو نا شکر شو نو آگا چاہ ساروانان دو آگے او دیا میدیر اسلام دیدہ دیدہ دیدہ سرم دا غامالو کئی ویو حر اموالی ملخ باعی سر او حرامی پر دیبان پلیسی زنا ویو غوانو میسر اموالر کئی دیدہی نا پو جنا دیدہی یا میں آپ مخصوص انبیاء مسلم نے ذکر مسال اسلام شروع کے اس بات رسالت کہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس اللہ تا, تا دا اللہ چگلا رہ پیار دے دے براس کا تھا لا لاہج رواب مالک دے دیا نقصان واہ مینو بلاہلی مان پالبر دا اللہ باندھے ابھی پاک باز دے آین آ باللہ چہرا ایمان راڑی اللہ باندے تمی کے اب شکر سالیمی سلو رو سبا کے ذکر کئی سب چور کے لو سی وال قوم قومی علیہ السلام نے یا دون بلا کے بیاں اس, اس, اس, اس بات انسی امام ٹولگی اسبات اس دا تمیز مفرت راجی اسبات جمال دا بدل اس ناتان لام او, او حکم کے وی کڑ وا منگامو سا علیہ السلام تا کلا باند گا تھا کلا چند تالاب کو منگاخ پلے باندھ گاٹا اندر ہزار دونوں سورہ بقرہ کے فن فجارت وی جبیلی بھائی فن بجا ساتھ روانی آگا فرائی رے درکڑے تا سولا او او کلا چھوے او اس بلا بلاو بلاو الگ میں اولو حیطا آئے ما چھ مات کی پا سجدان او بولو دونوں بہن نبا دل مستانی دیدی پبا دلینا دے رہے یو مینا پدینا دل مدل کا کسانو چلو میں کڑے ناچ گہر داگے نواز ریتے ویلے شا یا بدل لدینا کال لدینا <سؤال> ہو کھڑے یو نا اوے اوے اوے نا چا سالوں میں کر سکا دئینا دا گا دا, دا چواڑ دریا کو پر کے مانا شریت شریت دین دے یوم سب تم پروز خالی کے پسکارا دا اللہ کلا چھو ٹھلکی رئینا بنی یاو ڈلیس کلا چھ ٹھوکی رئینا سلا پنور گویا گمتا چھ گن کے دہی یا سزا ور گم کے لاکر ہمارا کے اس کا خیال ہوں کہنا چلے کہنا دیکھیے گئی ماں اللہ ملک ما سل ہوئی ہمارا جڑ ہوئی پلکار پلک بک اللہ منگا مسالا بیان کھڑے گا منگا دیا کا نی لارا او کوم ادھر پما چکی ناسو مڑ پل قبر کے بسملی بسم لو چاہ برا گئے چاہ چاہ زلوم کو نگئی تباشو چاہنے برابر اولی ول مسان چڑکا مردا فل اما تاؤ کلا چی رو دمانتانے منک شا گے نا دہارنا وا تل دہ پڑولا او دان دکڑا کلا چاہنے من یا منا تھا پما تھا نو کلا چل گیا سناچ من کہا آگے نا وہ منگا دیا تھا باہ جڑ کر زائری شکل و حقیقت کے زائری کو لا حقیقت کے تھانا رب سر غفر سرہ ان قاب لغفر کے یہ ذکر کر نو تفریح پہ ان سر کاب لام پہ داخل کر تفریح نہ لاما سب کا بکاللہ سرو لے کاب سری کاب نہ منہی کو اخو دلے اگورا چیتا نے تباہ کو می نوہے تباہ قومی تباہ کو میں سالے تباہ کو ملتی تباہ میرے گرا بہن کے میرے بانا میرے باندیا اکڑا وہ کپتا نام وا دے امام اٹکڑی کڑی امنگا دیا کی ٹولگی دینے دینے اور دینا عبداللہ علیہ وسلم رضی اللہ امتحان کو منگا پی باندھے وہ خوشحال ہو تک لبو نقامی سرے یاد نا ردا دل دا, دا سامان گدا او د دنیا د پارے گا اسے مال کو دین کال کو دن دنیا باندھ قرآن حضرت شیخ و قرآن اللہ کرمت تاریخو یا جو لایا میاش و گرمی و سخت سن انیس سو اسی کے دلندا دروش کا رضا و یا کلونا سیو بار پیسہ بیٹھتے نہ پاتی پار کاغار سے خرچ کی غار قربان کی ماتان سے اللہ ماں خرچ نہیں کیوں آیا خرچی گی دا چھ چاہتا خرسی گی وہ او کراش یہی سامان سامان پہ شانت دے میں وقت لیا گئے دنیا کا دن کا سہی ہے دنیا پہ قربان کا دنیا باندھ دے اب میں مبارک سے کبرتا ہوں خان و جاری بات لکل خان ہوں تو بدینے ہر چاہتے جارہ تھا دکان کو لاو اکھڑے دے آؤ تا دین ہے تو تو چاچ دن اگر کرے کامیاب شعیب الحمد خادم کتاب کے اللہ عبل وال اللہ مگر مناسب کتاب کی تاب اللہ اللہ اللہ کو چونوئی پا اللہ مگر مناسب دا اللہ وہ دراصی آج او منگا برباد نے کان ہا سوچ نیک دے اوپر ایتگار ہے اللہ آجر میں برباد چڑے وَإِنَّا تَغْنَا الْجَوَالَ فَوْقَهُمُ او کلاچوں میں لڑو غر فَوْقَهُمَا اُدھا پاس ادھائنہ امکا دانا چھ راتھی ٹھومک پے نہ تک دیتا ہوئی چھتا دیتے ہوئی دویشنا میں اُلڑو ادھا پاس امی پے لکہ دواریا دے ادھرو قادنہ اوز اللہ تون گویا کہ داؤ ما تفصیل کرے گا مالو گئی مضبوطیا باندے مضبوطیاد گیا پتی اللہ اوکلا چھ رب بنی بنے آدم علیہ السلام نے سالو بلانے دئی بیشا کا تزمگارہ بین بلا کے مقابلہ راشی اس بات فائدہ کئی اللہ تو بے بے بلا, بلا باندے مناظرہ ابولاحسن سے رافی او دار گے اغا امام داغی مناظرہ ہوا یا خوات ابو العظم سے رافی ادن و امام دے نا اب ہوئی مناطق ابتدائی طالب پارا منفک ضروری دے جگہ چیسرا اسلاد دہذی ات ہوئی ابتدائی طالب نا نہ ضروری دا زگہ چپی باندے الفاظ صحیح کی ضروری نو دیوار بلا. بلائے ہوئے بلا مانا خدا تا ضروری دیا اب اللہ سے رابی ہوئی با دومن لنو شاو ضروری نو پاکی باندی آگا پڑھ شا او پدر مرد منات قومشر مڑھ شا نو دی غند اللہ ساگا سا بلاوالی منات قومشر بلاوالی اللہ صبح رابی کم قالو بلا وی آیات نیمت استاس قالو بلا نو امرت ریب شکا تزمگا رابی شاہد موت کلو ملنا منگا کارا منا گا منگاؤ یا داؤن شروع او منگاؤ بس داغالا پا چکڑی باطل پارسو بخ کی بیان گر آگامی دا دا سال دست والے چوریارا فن سلا میرا مل شیتان کا فرق دے ادمار کی فائل پائلی اور پسی رواندے رو موسال اسلام تابے دار نہوکڑا دا موسال اسلام تاب داری پر خدا. نو آغای مراد دیکھو آغا نا او سب بلکہ مراد سارک وَلَو رَفَانَا لیکن دنیا تھا دنیا پتیل دنیا تھا میلان کون پہ قربان ہو لی دام امنوری ساب سے ٹول مال کے راچی وار کو نبی علیہ السلام وا میں نا وے میں سوار کو اسلام ہوئی سبای بل تلاش دی بول یا تک فبنس سے بیا کال کو تلاش دی مالا سرا کئی رو دا مال دی دے نا دام چال گٹر بنانے سلام ہو بکے آر مال را کڑے ندیام چا دی دیا وا تاش دا دے مسالو مسالے داغ نے من کو لدی نو لا جا چالمارے پہ درازو دراز دار چاہیے سردی ملا ایک لتا تھا رنگ ملا ایک تالب علم تھا مدد ملا ایک سروی دو راجے والا اور کا دن پہ دنیا قربان کر مذہبی قربان کر قربان کر وہی مسالوں کا مسالے کالب بیا بدترین شیپ جناوروں کے پیو بترین ہو بہترین خرو مسالو کا مسالے لے یا ملو آس مارا کل وہی حال ددو پہ چاند خار باندھ دے آؤ کل وہی حال دد پہ چاند بھی باندھ دے سنگا چار آواز نہ کارا دے دار پہ بسڑی بد لگی آواز بھی آپ سڑی بدلے گیستا آواز و. و جی میں ہو مسالو کا مسالے کرا لسو کے لسو تو میرے دس پیشو سنگا چسپے توڑیا دے دارے سول تڑیا سنگا چسپے چاپ لو سہی داس چاپلو سی سباز آدت لو آدتارا بدیسی تالیم مولا گپا مالدار بھی پتلون والا دے و تک شرائی دا دو خوشی بیا خفاو سرو لسلا ملاش کی دے چاکا چار مڑ جینا پیتا سو مور لی ناکار دنیا پرس ملا